گرس کہتے ہیں بہت زیادہ چاہتا ہوں کوئی دنیا کا حریث ہوتا ہے کوئی آخر کا حریث ہوتا ہے ہم لوگوں کی بہت زیادہ چاہتا ہے کہ بہت زیادہ مال ہو اچھی اچھی کھانے ہوں لرک باز لباس ہوں اچھی اچھی گاڑیوں ہوں من پسند والی شادی ہماری یہ ہے بہت زیادہ چاہتا ہے اور حضور صلی اللہ سے میرے کیا اور خاص طور سے اس حدیث لفظ کی تشریح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ چاہت ہے اپنی امت کو خیر کے پہنچنے کی وہ خیر کون سی ہے ہدایت کہ بہت زیادہ دین پھیلے اس کی آپ کی چاہت تو یہ بات خاص طور سے کیا اس وجہ سے کہ آپ لوگ خود آتے لاتے کسی کو نہیں فرمایا کرتا تھے کہ اپنا آنا ایک آنا اور دوسرے کا لانا سولہ آنا, سول آنا تو زمانے میں روپے میں سولہ آنے ہوتے تھے شروع کر روپئے جیسے سولہ آنے ہوتے تھے وہ روپیہ آج کل کے سو روپے کے برابر ہے کیونکہ روپے کا چار کلو دودھ خریدنا چاند روپے کا مجھے یاد ہے اور آج کل پچیس روپئے کلو ہے سو روپئے ہو گئے روپئے کے سولہ انڈے خریدنا مجھے یاد ہے انڈے کی قیمت گری ہے نا کیونکہ پروڈکشن زیادہ ہوئی ہے پھر بھی کوئی میرا خیال پچاس روپئے کا ہو گئے سولہ انڈے درجن آنے. تو پچاس روپئے تک ہو گئے اڑتالیس روپئے کا تو کہتے ہیں اپنا آنا ایک آنا دوسرے آنا تو آدمی کو اپنے سلسلے کے پھیلنے کی حرص ہونی چاہیے آپ بہت کمال کرتے خود آ جاتے ہیں <laughs> تہچاد رقد جاگ رسول المنف عزیز الگ ایمانت تم ہری سن لئے کہ ان آئے تمہارے درمیان ایک پیغمبر کہ جو آ, تم پر تمہیں اگر کوئی تکلیف ہو تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے ان پر بہت بھاری بات ہے یہ بات کی تمہیں تکلیف ہو اور ہری سن علیہ کو تمہیں خیر پوائنٹ نہیں کی ان کو بہت زیادہ چاہتے ہیں یعنی کہتے یہ دو باتیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے بارے میں چاہتے ہیں خواہ و کفار ہی کیوں نہ ہوں کیوں سارے انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں کفار کو مت دعوت کہتے ہیں اور مسلمانوں کو مت اجابت کہتے ہیں جنہوں نے قبول کر دیا وہ مت اجابت ہے قبول کیے ہوئے اور جن کو دعوت دینی ہے بات پہنچانی ہے وہ مت دعوت ہے تو یہ تکلیف پہنچنا انسانوں کو عام انسانوں کی تکلیف پہنچنے سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی ہاں مسلمان نبی ہوں اور خیر پہنچے اور بل مومنی اور اوپر رہی مومنی نکلی تو پھر خاص طور سے میرام اور او ہے نرم ہے اور بہت میرام ہے یہ ہمارے میڈیکل کالج کا عدل ہوا تھا کہ یہاں رنزی عال اصل میں یہاں پر یہ بات ہیں باتھ روم اور ٹوائلٹ ہیں ادھر خانہ میں اور ان میں یہ گیزر کی گیس لیک ہوئی تھی وہ جگہ بھری ہوئی تھی اس سے گیس سے مان لیے گیا اس نے ایسے یہ بجلی کے جو ہے جلانے کے لیے اس چیز کو اس طرح سوئچ کی تو وہاں پر سپارک ہوا اس کا جلنے کا ٹیوب لائٹ آئی اور اس سے گیس نے آگ پکڑی ایسا دھماکہ ہوا کہ بس یہ آدمی جو باہر نکلا تو اس کا صرف ایک ہزار بند تھا بعد سارے کپڑے جل گئے تھے طلبان طالبان تک پہنچایا اس کی موت ہو گئی شہادت ہو گئی کی اس کے رشتے دار تھے مم... رام حسین صاحب اس کی بیوی یہ تبدیلی جماعت میں چار مہینے کے لیے باہر ملک کے ہوئے تھے اور واپسی پر انہوں نے حج کرنا تھا اس کو اس کی بیوی نے خواب دیکھا رام حسین صاحب کی جو رشتے دار تھی سر آدمی کی جی اس نے خواب دیکھا کہ میں نے اپنے دار کو دیکھا اس کے پیٹھ پر بوجھ ہے اور ایک دائرہ ہے اس سے نکل نہیں سکتا اور وہ ہے تو وہاں پر کھڑے اگر وہ ہے تو پکار رہا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکار رہا ہے تو کہتے ہیں وہی دن تھا جس دن اس کی آن آگ میں جل کر موت ہو گئی تھی تو مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ اس آدمی کا اس پاس یہ ہے تو یا رسول اللہ پکارنا اس کا کیا مطلب ہے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ یہ جو ہے یعنی کہ امت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے جمام وہ ایسا ہے جیسے کہ اولاد کا مام باپ سے ساتھ ہوتا ہے بلکہ مام باپ سے بھی زیادہ قریب کا تعلق ہے برکت سے بھی آگے بڑھ کر اپنے جان سے زیادہ قریب کا تعلق ہے نبی اولا بالم حسین تو اس لیے جب آدمی کو تکلیف آتی ہے تو آدمی اپنے ہمدرد کو پکارا کرتا ہے تو اس کے پکارنے میں وہ بات نظر آ رہی ہے کہ اس کی تکلیف پر اس کی تقریر کو بھی حضر السلم محسوس کر رہے ہیں کہ اس کو متی کی تکلیف ہو رہے اور سخت میں کوئی خاص ایسا عمل بھی ہو جس کی وجہ سے خاص تعلقی حدیث کا والا تاجرسوق الامین مان نبی وصدیقی وشوادہ سنترمزی کے حدیث اور دھارمی کے حدیث ہے جی کے پاس وہ ہے نا کمپیوٹر والا اچھا وہ جو ہے تو وہ حدیث نکالے جی اے اے تو اللہ لما خلق تو لماخ خلق تل اور اللہ کا لما خلق تل یہ نکالے نا ساری یہ ضرورت ہے جس کی جس وقت رابی نام ہے نبی اولا بل مومنف حسین حضور صلی اللہ مومن کے قریب ہیں ان کی اپنی جان سے بھی اس کا ترجمہ مفتی شمیر صاحب نے دو اسلوب پر کیا ہوا ہے ڈاکٹر سیار صاحب یاد ہے کچھ کیسا ہے جی ضروری ہے پھر واجب ہے اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا جو ہے بہت مشکل ہے لیکن امر ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ کو پھر ڈالنا جو ڈالنا جو واجب ہو گیا تو وہ اپنی جان سے زیادہ ایسے ہوئے حضور صلی امت کے نزدیک اور دوسرا کیا ہے اسلوب جی طالبان ایسے بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ کے لیے بھی یہ اپنی جان سے زیادہ ہے کیا آپ کو بھی سی محبت ہے امت سے اس کو پھر دیکھے نا کس جگہ آ ہمارش رشن ساگر صاحب یاد آ گیا وہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اولا بن من بن ان حسین کہ مومنین جو ہیں یہ اپنی جان کے اتنے خیر خواہ نہیں ہے جتنے ان کی جان کے حضور صحم خیر خواہ ہیں جتنے ان کی جان کے حضور صلی اللہ خیرخواں رازاب کی تعلیمات میں ہیں تو اس میں ان کی جان سے زیادہ ان کے لیے خیر خواہ ہے اور جس وقت یہ چوری والی عورت جو تھی اس کا کیس پیش ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تو اس پر کچھ لوگوں نے سفارش کی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کروائی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی ان کے ساتھ محبت تھی تو ان سے کہا کہ آپ سفارش کر لیں انہوں نے کی تو حضور صلی اللہ, اللہ پاس جلال تاری اور اپ نے فرمایا اگر اس کی جگہ مجھے خدا کی قسم اگر اس کی جگہ میری بیٹی خاتمہ ہوتی تو اس کا بھی میں ہاتھ کاٹتا جب ہاتھ کاٹا جانے لگا تو روئے صاحب نے کہا یار آپ روئے فرمایا کہ میں رومبتی کا ہاتھ کاٹا جائے اور میں رو نہیں تو صاحب نے یارس السم اگر روکتے تو تب نہ کاٹتے فرمایا کہ نہیں برائے وہ آگم کے اس کے سامنے شہری مقدمہ آئے اور اس کو صحیح فیصلہ نہ کرے آئے تھا کہ تم اگر اس کو نہ لاتے کیسے اس کا پیش نہ کرتے تو یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ نیکی کر سکتا ہے کہ چار اگست پکڑا تو اس کو قانون کے آگے پیش نہ کرے تو یہ آدمی اس کو چھوڑ سکتا ہے اس کی چوری ہوئی اس نے قانون کے اس کو پیش نہ کیا کبھی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا یہ مہربانی کر سکتا ہے لیکن جب قانون کے سامنے پیش ہو گیا اور مقدمہ درج ہو گیا اور گوا گزر کے اس بات ثابت ہوگئی تو پھر قانون نافذ کرنا ہوتا ہے کیونکہ قانون نافذ نہ ہو تو پھر ایک کے کاٹنے کو اگر آپ نے روکا تو اس کی بدلے میں سو ہاتھ کاٹے جائیں گے سو ہاتھ کٹیں گے اس کے آسوں پر سو ہاتھ کٹیں گے پھر جب قیس آ گیا تو اس پر فیصلہ پھر ضرور ہونا چاہیے اور شریعت ایسی وہ نہیں ہے ساخت کے آر ایک چوری پر وہ چوری جو تالے کے نیچے محفوظ جگہ پر محفوظ جگہ پر رکھا ہوا مال اس کو تالا لگا ہوا تھا اور اس کی مالیت دس درم تھی تو دس درم مسلمانے میں سو درم کا اونٹ ہوتا تھا ساٹھ سے پچاس سے لے کر سو درم تک اونٹ ہوتا تھا چلو دس درم کا اونٹ لگاؤ تو وہ ایک بڑا دس اونٹ کی قیمت گئی آج تک چالیس ہزار جو ہے تو اونٹ کی قیمت چار ہزار کی مالیت تھی چوری اور محفوظ جگہ پر عثمان صاحب نے سائیکل کھڑا کیا تھا گویا کر چورا کر لے گیا ہے کہاں کاٹا جائے اس پر آدمی نہیں کاٹا جائے گا کیا ہوں اس کے آدمی کو موقع مہیا کیا ہے چوری کرنے کا اور جس آدمی جا کر تارا توڑا اور محفوظ جگہ سرکار اب یہ آدھی چور ہے یہ آدھی چور ہے گیے معاشرے کے لیے آپ خطرناک تمہاری سجاؤں کا مغرب کہتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ ہسیا سزائے ہیں تو یہ چور کا فیور کر رہے ہیں اور ہماری شریر جو ہے وہ مظلوم کا کر رہی ہے یہ کاتل کا فیور کر رہے ہیں ہماری مظلوم کا خیور کر رہی ہے یہ معاشرے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور شریعت معاشرے کو سوارنا چاہتے الحمد للہ رب اللہ وصل وسلام اللہ وسول محمد امالیہ صاف یاخل اللہ یا رحم المساکین یا رحم